رسول حبیب اللہ نبی اللہ علیہ نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں پیارے آقا میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر جہاں درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے ہیں آج میں آپ کو کتاب میں درود پاک لکھنے کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ جہاں پڑھنے کے فضائل ہیں وہیں پر لکھنے کے بھی فضائل ہیں بہت ہی پیاری فضیلت انشاء اللہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یاد رکھیے کہ جب بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہم کتاب میں تحریر کہیں تو اس وقت مکمل دروپ ضرور لکھا کریں ایسے بھی آشقان رسول دیکھے ہیں کہ جو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اس طرح کے فضائل کو حاصل کرنے کی نیت سے فقط درود پاک لکھتے رہتے ہیں بکثرت لکھتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے چاہے تو یوں ہی کر سکتے ہیں ورنہ کم از کم جب بھی آپ کو لکھنے کا موقع ملے کچھ آپ تحریر کر رہے ہیں اور تحریر کے دوران سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا نام گرامی لکھنا پڑے تو اس کے ساتھ درود پاک ضرور لکھا کریں یہاں پر ایک مسئلہ ذہن نشین رہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب نام گرامی لکھتے ہیں تو ساتھ درود پاک لکھنے کے بجائے خالی علامت درود سود بنا دیتے ہیں سوکھ لام آئین اور میم سلام لکھ دیتے ہیں تو ایسا لکھا ناجائز ہے علماء کام نے اس سے منع فرمایا ہے یہ جائز نہیں جب بھی درود پاک لکھیں تو مکمل لکھیں یہ شارٹ فارم آف درود پاک اس کی لازت نہیں سنت دامد فرماتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے ہم صفحات تحریر کر دیتے ہیں اور درود پاک جو کہ انتہائی مختصر شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے وہ لکھنے میں سستی کرتے ہیں کاش کہ ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے کہ جب بھی نام گرامی لکھیں تو ساتھ میں مکمل درود پاک ضرور لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی, صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مکمل درود کی صورتیں ہیں یہ لکھ لیں گے ایک دونوں ہاتھ ہی آپ کے صرف ہوں گے ایک تو آپ ناجائز سے بچیں گے کہ شارٹ فارم جو لکھنے کے عادی ہوتے ہیں دوسرا یہ درود پاک جب تک لکھا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ اس کی وبارکات ہمیں ملتے رہیں گے تو نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین اگر کسی کی اس طرح کی عادت تھی کہ دُرے پاک نہیں لکھتا تھا یا لکھتا تھا تو شارٹ فارم میں لکھتا تھا تو اس سے توبہ بھی کریں شارٹ فارم سے اور آئندہ مکمل درود لکھنے کی نیت فرما لیں اسی طرح رحمت اللہ تعالیٰ اللہ بزرگ کے نام کے ساتھ صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مکمل ہی لکھا کریں را اور حالک دیتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کی جگہ پر اور راہ اور لکھ دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ پر تو یہ بھی درست نہیں ہے تو رحمت اللہ تعالیٰ محنت میں کیا ہوگی تھوڑی سی توجہ کرنے سے دنیا اور آخرت کے بے شمار فضائل اور برکات حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوابوں کی تعبیریں کا سلسلہ ہے انشاء اللہ اللہ آج کے سلسلے میں بھی ہم مختلف ممالک سے موصول ہونے والے کالس کو شامل کریں گے جو خواب بیان کیے گئے ان کی تعبیریں بیان کی جائیں گی اول تاخیر آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے اس کے مدن فل بیان کیے جائیں ان پر بھی عمل کی نیت کرتے چلے جائیے انشاءاللہ شاء اللہ معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ خواب دیکھا تو صبح جو سب سے پہلا شخص ملے گا اس کو ہم خواب بیان کر دیں گے اچھا خواب ہوگا تو خوش ہو کے بیان کرے اور اگر اپنے وہ ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے تو خوف کا اظہار کرتے ہوئے بیان کر دیں گے یاد رکھیے کہ خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے روایت کا مفہوم ارشاد فرمایا لاتوس روپیہ کا ان لاحبی بن اول عبیبن. کہ اپنا خواب فقط اپنے اچھے دوست یا عالم کو بیان کرو اس کے علاوہ کسی کو خواب بیان نہ کرو دوست بھی ہر دوست نہیں جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے وہ ہر ایک دوست نہیں جو ہم سے انسیت رکھتا ہے ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اچھا سوچتا ہے ہمارے لیے اس کے دل کے اندر اچھے گمان اور خیالات ہوتے ہیں تو ایسے خیر خواہ دوست کو بیان کیا جا سکتا ہے اور عالم کو بیان کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل اس کے نقصانات سے آپ محفوظ رہیں گے کیونکہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کا اس کے اثر کے ظاہر ہونے پر بہت زیادہ الدخل ہوتا ہے اگر کسی خواب کی بری تعبیر بیان کر دی جائے تو بہت زیادہ چانسز اسی بات کے ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ خواب فی نفسی اچھا تھا اس کی اچھی تعبیر ہو سکتی تھی لیکن اگر بیان کرنے والے نے اس کی تعبیر بری بیان کر دی تو اس کی بری تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے اسی अच्छे اچھے دوست کو بیان کرنے کا کہا گیا को کو بیان کریں گے علم والے کو بیان کریں گے تو سہر علم کے نور سے وہ اس کی تعبیر بیان کرے گا درست بات ہی بیان کرے گا بری بات سے وہ بقدر کوشش وہ اجتماع کرے گا کہ بری تعبیر بیان نہ کی جائے اور یہ اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ اگر اس کی اچھی تعبیر بنتی ہے تو اچھی ہی تعبیر کو بیان کیا جائے اور یہی مسلمان کے احسن ہے بہتر ہے ان شاء اللہ سے وجل یہ بھی نیت کرتے چلے جائیں کہ ہم اپنا ہر خواب ہر ایک کو بیان نہیں کریں گے تو اگر اس طرح کی عادت تھی تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے ہر طرح کے نقصان سے دکھ سے پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے آئیے کالس کی طرح بڑھتے ہیں یہ سلسلہ چونکہ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے بالخصوص ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کالز کو شامل کریں جو ہمیں باہر کے ملکوں سے موصول ہوئی ہیں تو آج کے سلسلے میں بھی تقریباً تمام ہی کالز بیرون ملک سے متعلق ہیں تو وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ہمیں کالز کی تھی ان میں سے بعض کی تعبیروں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور چند ایک وہ ہیں کہ جن کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں تو ان کا آخر میں ہم بیان کر دیں گے کہ ان کی بھی کال موصول ہوئی تھی لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکے گی آئیے پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی تعالیٰ میں بمبئی سے بول رہا ہوں گونڈی سے میں رات میں خواب بہت دکار دکھتا ہوں بہت ڈراؤنے خواب یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کال کی تھی اور یہ بیان کیا کہ اکثر اوقات ان کو ڈراؤنے خواب اور برے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں خوفزاد ہو جاتے ہیں آپ ایک وظیفہ نو کر لیجئے یہ وظیفہ آپ سونے سے قبل کر لیں گے تو ان شاء اللہ عز و جل برے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی اکیس مرتبہ یا متقبیرو اکیس مرتبہ یا متقبیرو اول آخر اوج پاک پڑھ کے آپ سو ڈائیں اس کو اپنی عادت بنائیں تو انشاءاللہ شاء برے خوابوں سے آپ کو نجات حاصل ہو وظیفہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے ایسا شخص کہ جس کو برے خواب ڈراؤنے خواب کثرت آتے ہوں اور اس سے چھٹکارے کی صورت اس کو نہ مل پاتی ہو تو وہ اس وظیفے کو اپنائیں انشاءاللہ شاء خیر ہوگی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ السلام علیکم میں عمران بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز میں میں نے چپل پہنے ہوئے پھر یہی خواب ہے میں نے اور ایک مرتبہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ترجمے کے ساتھ میرے میں اور میرا بھائی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آپ کس کی تعبیر بتا دیں کس کی عمران بھائی عرب شریف سے ان کی کون تھی دو خواب آپ نے بیان کیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تو خیر اور بھلائی کی علامت ہے بہت اچھا خواب ہے البتہ جو آپ نے پہلا خواب بیان کیا اس کی تعبیر دینی معاملات میں کوتاہی سے ہے آپ نے اعمال کا جائزہ لیجیے آپ کے اعمال میں معاملات میں کہیں کوتاہی پائی جاتی ہے غور کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ معلوم ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا علماء کرام سے سنی علماء سے رجوع کر کے بھی اپنے معاملات کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہ معاملہ کرتا ہوں کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا جس طرح سے آپ اپنی عبادات بجا لاتے ہیں تو اس کے بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں تو ان شاء اللہ وجل کسی سن عالم سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو اچھی رہنمائی کر دیں گے تو جہاں پر آپ کوتا پائیں اس سے مراد گناہ بھی ہو سکتے ہیں کہ گناہ دینی معاملات کے اندر کوتا की کی ایک بہت بڑی صورت ہے تو اگر گناہوں अपने اپنے آپ کو مبتلا हैं ان سے توبہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کیجیے دین و اللہ کے لیے بہتر ہوگا البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا تو یہ آپ کے لیے ایک بطور تمبی ہے اپنے معاملات پر غور کر لیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میرے گھر والوں کو جو خواب, ایک خواب آتے ہیں کہ گیا برائے مہربانی کر کے آپ اس کی تبیل مجھے بتا دینا خدا عبد المنان بھائی کویب سے آپ نے کال کیا اور اپنے گھر والوں کا خواب بیان کیا تو جو خواب آپ نے بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے در اصل باب اوقات بندہ اس طرح کے سوچ و بچار میں مصروف رہتا ہے تو اس طرح کے معاملات اس کو خانے بھی نظر آ جاتے ہیں ضروری ہی نہیں ہے کہ سوچ و بچار ہی کی وجہ سے ہو ویسے بھی ادوقات اس طرح کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں تو اس طرح کے جو خواب ہیں اس کی تعبیر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی گھبرانے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ آپ کو ایک حادثہ نظر آیا تو آپ کے ساتھ بھی درپیش ہوگا ایسا نہیں ہے آپ مطمئن رہیے اللہ کا واقعہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و وافیت کی دعا بک تیرائیے ان شاء اللہ خیر ہی خیر ہوں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے صلو علی الحبیب الحمد اللہ تعالی السلام علیکم میرا نام برتو علی ہے میں انڈیا کے رہنے والا ہوں میں سعودی عرب رہ رہا ہوں میں جب بھی سوتا ہوں تو مجھے جو ہے ڈسنے کا ایک خواب آتا ہے میں کال اپنے عرب سے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خیر اور بھلائی کے لیے دعاؤں کی کسرت کیجیے اور کچھ راہ خدا ز وجل میں خرچ کیجیے صدقہ کیجیے خیرات کیجیے دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے اپنے حفاظت کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کیجیے اور آپ کو دعوت اسلام کی ویب سائٹ کا ایڈریس میں ارض کرتا ہوں اسکرین پر بھی انشاءاللہ شاء آپ دیکھ لیں گے اس کو نوٹ کر لیجئے ڈبلو ڈبلو ہماری اس ویب سائٹ پر روحانی علاج اور تاویزات کے حوالے سے ایک سروس ہے اس سروس پر آپ رابطہ کر کے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے حفاظت کا تاویز حاصل کر لیجیے تاویز کے ساتھ اس کا طریقہ استعمال بھی آپ کو مل جائے گا ان شاء اللہ اس کے استعمال سے ہر طرح کے دشمن سے آپ کو حفاظت رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے ان اقاد پر آپ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل ضرور بہتری ہوگی اگلے کول کی طرح بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب سلام علیہ میں سعودی عرب سے ریاض شہر سے بات کر رہا ہوں احسان علی سر میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آج صبح میں نے خاص دیکھی ہے شام کے شان کا وقت ہو گیا تو میں نا کسی کام پہ بزی تھا لٹ ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں وضو کا رہ ادھر ایک پاپا آیا ہے تقریباً پچاس سال کی ایج کا اس نے میرے اوپر جو گندی چٹے پھینک دی ہے میں نے اس کے اوپر پھینک دی ہے اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو ادھر ایک تھا وہ میرے کو بھی ٹائم ختم ہو گیا چلا جائیں بعد میں کی نماز تو کی کی نماز نہیں ہوگی پھر واپس ہوں اس ہو ریاض سے احسان علی بھائی نے کال کی تھی احسان علی بھائی آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی تعبیر میں دینی اور دنیاوی معاملات میں مشکلات کی طرف اشارہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو عن قریب جو آپ نے معاملات کرنے جو بھی آپ کے کام ہیں اس میں کچھ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے تو ذہنی طور پر تیار رہیے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں آسانی اور مشکلات سے حفاظت کے لیے دعا کرتے رہیے صدقہ کرنا بھی بہت زیادہ مفید رہے گا میرے علم نہیں کہ آپ کسی سے بیعت ہیں یا نہیں البتہ جو شخص کسی بھی جامع شرائط پیر سے مرید ہوتا ہے تو پیرانے نظام کی طرف سے جو شجرا دیا جاتا ہے جو بھی شجرا ہوتا ہے مریدوں کے لیے اس کے پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں اور ایک بہت بڑی برکت یہ بھی ہے کہ اس کے دینی اور دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بحسن و خوبی سر انجام پا جاتے ہیں وظائف بھی دیے جاتے ہیں وظائف بھی ملتے ہیں تو اگر آپ کسی جامع شرائط پیر سے مرید ہیں تو شجرا اور وظائف کو اپنائیے اور اگر ابھی تک آپ کسی کے مرید نہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بان دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ الحمدللہ جو میرے بھی پیر ہیں ان سے مرید ہو جائیے الحمدللہ جامع شرائط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں مرگویدہ بندے ہیں جن سے وابسہ ہونے والوں کو دینی اور دنیاوی منافع بکثرت ملتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دعوت اسلامی یہ مدنی چینل بھی امیر علیہس دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ کرم کی برکتوں سے ہے لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر کامیابیاں پاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ بھی امیر علیہ سنت سے مد ہو جائیے الحمدللہ للہ آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا جہاں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ سرد بن جائیں گے مرید فرماتے ہیں آپ کو امیر ال سنت دامت برکات لاڑی کی طرف سے عطا کردہ شجرا پڑھنے کی بھی اجازت ہو جائے گی کیونکہ مریدین اور طالبین کے لیے ہوتا ہے اس شجرے میں اوراد کے اندر مشکلات میں آسانی کے لیے بھی ورد موجود ہے وہ ورد کر سکیں گے آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بدل آپ کو مشکلات میں آسانی میسر ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میں تو ریاض میں رہتا ہوں اور امیر سندر دامد العالیہ کا تعلق پاکستان سے ہے میں کیسے مرید ہو جاؤں تو یاد رہیے کہ مرید ہونے کے لیے ملاقات شرط نہیں ہے سعدت ضرور ہے کسی کو اگر کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کے بارگاہ میں حاضر ہو کر مرید ہونا مل جائے تو یقیناً یہ سعادت ہے لیکن یہ ضروری اور شرط نہیں ہے اس کے بغیر بھی مرید ہو سکتے ہیں خط کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں کسی بھی شخص کے ذریعے بھی امید ہو سکتے ہیں پیغام بھیجوا کر بھی مید ہوا جا سکتا ہے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ لالیہ سے مرید ہونے کے لیے آپ چاہیں تو مقتو لکھ سکتے ہیں عالمی مدری مرکز فیضان مدلب باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر آپ ختم کیجیے اپنے عمر والد صاحب کا نام اور اپنا نام جو ہے وہ لکھ کر مرید ہونے کے لیے آپ بھیج دیجیے ان شاء اللہ آپ کو مرید کر لیا جائے گا اور اس کے علاوہ چاہیں تو نیٹ کی سہولت بھی استعمال کر سکتے ہیں داؤد اسلامی کی ویب سائٹ اس پر مرید ہونے کے لیے بھی سروس موجود ہے وہاں پر آپ کو فارم مل جائے گا جس پر آپ مطلوبہ معلومات لکھ کر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ بھی مریدین میں شامل کر لیا جائے گا اور یہ وضاحت اس نیت سے بھی کی جاتی ہے کہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں کہ مرید ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہمیں اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی دی گئی ہے تو انشاءاللہ شاء مرید ہوں گے تو دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی اور کل برزِ قیابت بھی جو بھی کسی کا مرید ہوگا تو اپنے پیر کے گروہ میں انشاءاللہ شاء اٹھایا جائے گا تو اولیاء کرام کی برکتیں پیران نظام کی برکتیں نصیب ہوں گی تو احسان بھائی آپ بھی اس پر عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر آسانی نصیب فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ السلام علیکم میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں بھائی یہ ہم نے خواب دیکھا ہے ایک رات کو کہ ایک لیڈیز ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ جو ہے ان کو میں کا وہ بہت ایک دم ہوئے ایسے تڑپتے تڑپتے وہ دم توڑ دیتی ہیں اور پھر اچانک ان کی شکل جو ہے نا اتنی وہ ہو جاتی ہے بہار سے عجیب سے دانت سے مطلب نکلنا نکل جاتے ہیں یہ میرا خواب ہے تو ذرا برائے مہربانی میرے خواب کی تعبیر السلام علیکم و اللہ وبر وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ قاب دیکھنے کے بعد بہ زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے گھبرائیے نہیں گھبرانے کی حجت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و آفیت کی دعا کی کثرت کیجیے بالخصوص وقتہ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے خیر و آفیت کی ربنا آتی نا دنیا حسنا تو مل آخر و یہ جو دعا ہے اس کو اپنا معمول بنائیے انشاءاللہ شاء خیر رہے گی اور گھبرانے کی حاجت نہیں ہے اگلی کال کی طرف حبیب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام حبیب اختاری ہے عرب شریف سے یاد کر رہا ہوں میرا شیرا نے خواب دیکھی کہ خواب میں بدنی چینل چل رہی ہے بدنی چینل کے سامنے ہوں بدنی چینل میں بدنی مقصد دھرا رہے تھے پھر میں نے دیکھی کہ میں اور جگہ کھڑی ہوں آواز آئی دیکھو دیکھو امیر اہل سنت کو قربانی کر رہا ہے امیر اہل سنت نے سفید دمبا پکڑا ہوا ہے اور نگران شورا حاجی عمران اطاری دمبے کو ذبح کیا اور دمبے سے خون نکل رہا ہے یہ تعبیر ہے اس کا تعویر بتائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں مدنی چینل بکثرت دیکھا جاتا ہے اور آپ کی ہمشیرہ بھی دیکھتی ہیں تو چونکہ پچھلے دنوں قربانی کے دن تھے اور مدنی چینل پر بھی آپ نے قربانی کے برائے راست مناظر دیکھے ہوں گے تو وہی مناظر ہے وہ خواب کے اندر نظر آ گئے امیر الندر دامد برکات عالیہ کی زیارت نصب ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں تو ان معنوں پر یہ خواب اچھا ہے البتہ اس کی کوئی تعبیر نہیں بندہ جو دیکھتا ہے جو سوچتا ہے بعض اوقات وہ اس کو خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے تو مدنی چینل دیکھتے رہیے ان شاء اللہ اچھے ہی خواب نظر آئیں گے گھر والوں کو بھی دکھاتے رہیے ان شاء اللہ گھر میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم جناب میرا نام محمد عمر ہے میں انڈیا سے بول رہا ہوں انڈیا راجستھان سے میں نے خواب دیکھا کہ رات میں مجھے دو شخص آئے میرے پاس کالے لباس میں اور انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا میں نے, نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی اور انہوں نے مجھے حاجیوں سے ملوایا جو حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان سے ملوایا اور اس کے بعد میں نے ایک سانپ کو دیکھا دو منہ والے سانپ کو اس کی سابق ذرا بتا دیجیے انڈیا راجستھان سے اچھا خواب ہے سورہ فاتحہ کی آپ نے تلاوت کی سور فاتحہ کی تلاوت کرنا آپ کے لیے مشکلات میں آسانی خیر اور رزق میں وسعت کا سبب ہوگا ان شاء اللہ پیارا خواب ہے البتہ آخری حصے میں آپ نے سام کا دیکھنا بیان کیا تو یہ دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کے بارگاہ میں آفیت کی خیر کی دعا کیجیے ان شاء اللہ آپ یہ دینو دنیا میں پہلائی کا باعث ہوگا اگلے قول کی طرف بڑھتے السلام علیکم محمد شفیق سے میرا خواب یہ ہے میں نے خواب دیکھا میرے ماں باپ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم بچے کی ولادت ہوئی ہے پھر میں کہیں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تو جب میں واپس آتا ہوں میرا بچہ جوان ہو چکا ہوتا ہے میری شادی کو آٹھ نو سال ہو چکے ہیں ابھی تک میرے یہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں so شفیق بھائی فرانس سے آپ نے کال کی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ ایسے اولاد نصیب فرمائے جو آپ کے دین و دنیا کے لیے بس برکت ہو باعث رحمت ہو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے آپ خواب ادواس و احلام میں سے ہے اس کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے البتہ آپ کو میں مشورہ دوں گا آپ نے بیان کیا کہ آٹھ نو سال سے آپ کے اولاد نہیں توویزات اطاریہ کے بستے سے اگر آپ کو وہاں پر جانا میسر ہو تو خود جا کر ورنہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اولاد کے حصول کے لیے تاویز حاصل کر لیجئے امیر علیہ سند دامت برکاتم العالیہ کی طرف سے جو عطا کردہ تاویزات ہیں تو ان میں اولاد پانے کے لیے بھی تعویذ ملتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ یوز کیجئے وہاں پر جو کیا ہماری سروس ہے وہاں پر اپنا مسئلہ لکھ بیان کر دیجئے تعویذ حاصل کیجئے اور جس طرح سے اس کا استعمال کا طریقہ بیان کیا جائے اس کے مطابق استعمال کیجئے اللہ تبارک وطالعہ کا کرم ہوگا اور آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ وجل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب السلام علیکم میرا نام انور علی ہے میں سعودی عرب سے بول ہوں جدہ سے میرا خواب یہ ہے کہ میں ایک دن خواب دیکھا کہ میں مکہ شریف گیا ہوں اور میں عمرہ کر رہا ہوں اور عمرہ کر کے پھر آیا ہوں میرا خواب یہ ہے ماشاء ماشاءاللہ آپ تو رہتے بھی جدہ میں ہیں خواب عمرے سے متعلق دیکھا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا کوشش لیجئے آپ کے لیے تو مکہ مدینہ عظیم ہونا کوئی مشکل ہی نہیں کوشش کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ سے وجل ضرور آپ کو مرکت نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار پیارا پیارا مکہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جی سلیم بات کر رہا ہوں اور میں نے آج سیکھا ہے کہ میں اپنے دوست کے بارے سے سرخ رنگ کا بس یہ ایک شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ <سلام> وبرکاتہ سلیم بھائی کویت سے سرخ سرخ تربوز آیا ہے میٹھا میٹھا تو خیر و منفعت ملنے کی دلیل ہے آپ کو نفع ملے گا خیر ملے گی بھلائی ملے گی انشاءاللہ شاء اللہ وجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی کے ملنے کے لیے دعا بھی کیجئے اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجئے آج کی یہ کالس تھی جو مکمل ہوئیں البتہ محمد ظفر عرب شریف سے اور ناصر اقبال مسقط سے انہوں نے بھی اپنے خواب بیان کیے تھے لیکن ان کے خواب ایسے تھے کہ جن کی کوئی تغیر نہیں لہٰذا ان کو شامل نہیں کیا گیا البتہ نام میں نے لے دیا تاکہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو ان کو معلوم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلام بھائیو الحمدللہ مدنی چینل علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ایک معلم ہے ہمارے گھروں میں موجود ہے بکثرت اس کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کا بھی جذبہ نصیب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے ماحول سے وابستہ رہنے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے ان شاء اللہ زوجل محرم الحرام کے مہینے کی آمد آمد ہے ان شاء اللہ محرم الحرام کے ابتدائی دس دنوں میں بھی آپ خصوصی نشریات دیکھیں گے جس کا اعلان کر دیا جائے گا تو مدنی چہل دیکھتے رہیں گے تو ہر ایونٹ کے حوالے سے بھی ہم کو معلومات ملتی ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں مدنی کال میں ہوتے ہیں سنتوں برے بیانات ہوتے ہیں ابھی آپ نے جو خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ دیکھا یہ نشر مقرر کے طور پر بروز اعتوار رات چار بجے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں نشر مقرر کے طور پر آج کا یہ سلسلہ بروز اعتبار رات چار بجے نشر ہوگا ابھی سلسلے کے فوراً بعد سے تریسٹھ منٹ تک آپ کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں نمبر نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور فور ٹو سکس ٹو سکس خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ اپنا خواب ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سلسلے کے اختتام پر یہ نمبر نوٹ کر لیجیے کال کر سکتے ہیں ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو سکس ٹو سکس پر اسی طرح ہمارے مدنی چہر کے سلسلوں کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ایڈریس ہے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی چینل ڈاک ٹی وی فیڈ بیک ایٹ اسی طرح خوابوں کی تعبیریں ای میل کے ذریعے بھی آپ کو بتائی ہی جاتی यह ہماری یہ میل आप ہے آپ چاہیں تو اپنا خواب لکھ کر میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا میل ایڈریس نوٹا لیجیے خواب کی تعبیر ایٹ دا ریٹ داوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کے ایچ اے ڈبلو بی کے آئی پی اے بی ڈبل ای آر ایٹ دا ریٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس ایڈریس پر آپ چاہیں آپ کو آپ کی تعبیر ان رائٹنگ جو ہے وہ مل جائے گی اللہ کا و تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بال نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیقہ فرمائے آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیب صلی اللہ تعالی جسے کے بولا